دربار میں حاضر ہے الحمد آوارا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاۃ والسلام والا جمی الانبیاء خصوصاً علیٰ سیدنا و مولانا محمد المصطفى والا علی وصحاب العطقیہ عن الحسر بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالت وكان قان عن انحلیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واناشتحی ان علی منہا منها شيئا اتعلق به فقال کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخم و فخم یتل وج القمر تلَلقمر البدر من البربو و من المشب عیم الحامہ رجر ان فرقت فرق و اللہ فلاں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو حضرت ہند بن اب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا ہند اب ابھی حالیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عن وصافنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ بیان کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھے انا اناشتی عصف علی میں یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے یہ بیان کر دیں من نہاشین کو چیز اطاع کو بھی تاکہ میں اسے یاد کروں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اقال اصلاط واللام کی ایک ایک چیز کو یاد رکھیں اسے محفوظ کریں تو حضرت ہند ابن ابی اعلیٰ بہت مشہور تھے وہ اقال اصلاۃ والسلام کا پورا نقش مبارک بیان فرماتے تھے سب سے تقریباً جامع حدیث ہے یہ جس کے اندر اقال اصلاطلام کی اکثر چیزیں انہوں نے بیان فرمائیں فقال حضرت ہند فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخ مفخمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان تھے فخم مفخم بہت اعلی مرتبے والے عظیم انسان یا وجهه وجہ القمر آپ کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا تلا القمر قمرۃ البدر جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے چودہویں کا چاند فل روشن ہوتا ہے مکمل تو حضرت ہند فرماتے ہیں کہ اقال علیہ و اسلام کا چہرہ انور ایسے روشن ہوتا تھا کہ جیسے چودہویں کا چاند روشن ہوتا ہے بلکہ آگے ایک روایت آ رہی ہے حضرت جابن میں کی تو اس میں تفصیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ اقال علیہ و سلام کا چہر انور کو میں نے چاند میں دیکھا چاند کو دیکھا پھر آپ کے چہرہ انور کو دیکھا پھر میں نے چاند کو دیکھا پھر آپ کو دیکھا تو آپ کا چرانور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا اطول من المربو اقال اصلاۃ السلام کا قد مبارک ایک چھوٹے انسان سے چھوٹے قد والے انسان سے لمبا وہ اکثر و من المشب اور بہت لمبے انسان سے آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا درمیانہ قد تھا عظیم الحامہ آپ کا سر مبارک جو تھا وہ, وہ قدرے بڑا تھا اور بہت زیادہ بڑا نہیں عام تھوڑا سا قدرے بڑا رجل الشعر آپ کے بال مبارک جو تھے وہ ہلکے سے مڑے ہوئے تھے ایک بالکل ہنگریالے بال ہوتے ہیں ایک بالکل سیدھے بال ہوتے آپ کے بال ہلکے سے مڑے ہوئے تھے ان, ان فراقہ تحقیقہ تفرہ کا آرام سے اگر مانگ نکل آتی ہو آپ نکال لیتے و اللہ فلاح چونکہ بال مبارک آپ کے لمبے تھے اور سر مبارک پر پیچھے آپ ڈالتے تھے ایسے تو اگر آرام سے بیچ سے چیر یا مانگ نکل آتی تو آپ نکال دیتے اس کے لیے زیادہ آپ تکلف نہیں فرماتے تھے اور کبھی نہ نکلتا تو ویسے ہی آپ پیچھے ڈال دیا کرتے تھے شاہ روح شہمت و اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کانوں کی لو سے نیچے تک آتے تھے ادا ہوا وفرا جب آپ ان کو چھوڑتے تھے تو یہ کندھوں کے قریب تک آپ کے بال مبارک آتے تھے تین قسم کی روایات آتی ہیں بعض دفعہ کانوں تک بعض دفعہ کانوں کے تھوڑا نیچے تک اور بعض دفعہ کندھے تک اقال علیہ السلام کے بال مبارک ہوتے تھے اظہار الون آپ کا رنگ بہت خوبصورت تھا روشن تھا وا الجبین آپ کی پیشانی مبارک یہ کشادہ تھی کھلی پیشانی تھی ازجل حواجب اور آپ کے یہ جو ابرو تھے یہ باریک تھے ثوابق اور مکمل تھے من غیر قرن لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے درمیان میں یہ فاصلہ تھا اور یہ ایسے باریک اور لمبے تھے بین عرق ان کے درمیان میں ایک رگ ہوتی تھی یہاں پر یدرر الغذب جب آقا اسرات والسلام غصہ میں ہوتے تو وہ رگ بالکل واضح نظر آتی تھی اور آپ کا غصہ جو ہوتا تھا وہ کسی دنیاوی چیز پر کبھی نہیں ہوا کسی بھی دنیاوی معاملے میں آقا اثرات والسلام نے غصہ نہیں فرمایا جب بھی کوئی شری معاملہ آیا تو آپ کو کسی شری معاملے میں غصہ آتا حضرت اتوسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ان سے ایک روایت ہے کہ قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا وہ اس نے چوری کی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو اس قبیلے کے لوگ آئے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ہمارے قبیلے کی توہین ہے تو کسی نے بتایا کہ حرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کریں حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ات السامہ سے عرض کی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا یا رسول اللہ اس عورت کو اگر معاف کر دیا جائے تو اخلاۃ والسلام بہت غصے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسامہ حدم من حدود اللہ کیا آپ اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو اللہ کی حد میں سفارش نہیں اتنا آپ نے ان کو غصہ فرمایا یا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت فرمائی تو اس معاملے میں آپ نے غصہ فرمایا اسی طرح اور کوئی شرع معاملہ آ جاتا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک قبیلے میں گئے وہاں ایک بندے نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے اسے روکا پھر میں نے اس پر حملہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دے. تو میں نے اسے مار دی تو آپ نے فرمایا کہ ان قال لا, الہ الا اللہ. لا الہ اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے مار دیا اللہ اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کہا فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا اس موقع پر آپ نے ان کو ڈانٹا تو اس طرح بعض موقع پر آکا سات اسلام نے غصہ فرمایا ہے لیکن یہ غصہ صرف ان اوقات میں ہوتا تھا جہاں کسی اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی آئے دنیاوی بڑے سے بڑے نقصان پر آپ نے کبھی بھی نہیں ڈاٹا بینا عرق ایک رگ تھی دونوں ابروں کے درمیان میں یدر الغضب غصے میں وہ غصہ اس کو اوپر لے آتا تھا غصے میں وہ اوپر آ جاتی تھی اقن العرن آپ کا ناک مبارک وہ قدرے بڑا تھا بہت چھوٹا چپٹا ہوا جیسے ناک ہوتا ایسا نہیں تھا لہو نور ہو اس کے اوپر ایک نور بلند ہوتا تھا یہ سب ہو مل یا تم ہو اشم انسان پہلے والے میں دیکھتا تو اس نور کی روشنی کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ناک مبارک کچھ بڑا ہے لیکن وہ نور کی چمک کی وجہ سے ہوتا تھا آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی سہل الخدین اور رخسار مبارک بالکل ہموار تھے ایسے اوپر اٹھے ہوئے یا پھولے ہوئے نہیں تھے بالکل نرم اور برابر تھے غلی الفم آپ کا منہ مبارک وہ گول تھا مفلج الاسنان اور دانتوں کے بیچ میں ہلکا سا فاصلہ تھا دقیق المصروبا اور آپ کے سینے میں ایک پتلی سی لکیر تھی بالوں کی کافا آپ کی گردن مبارک اتنی سفید تھی چاندی کی طرح بالکل چاندی کی طرح سفید گویا کہ جس طرح گڑیا کی ہوتی ایک گڑیا جس کو بالکل بنایا جاتا ہے اس گڑیا کی طرح بلکل ملائم اور خوبصورت تھی کا انا انھوں آپ کی گردن مبارک جید و دمیا وہ بالکل گڑیا کی گردن کی طرح تھی فی صفا الفظا چاندی کی طرح بالکل صاف معتدل الخلق آپ کی ہر چیز وہ بالکل اعتدال کے ساتھ تھی کوئی چیز بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں بادن متماسک مضبوط جسم مبارک تھا اور متماس جسم جیسے ڈھیلا ہوتا ایسا نہیں بلکہ مضبوط گٹھا ہوا جسم مبارک تھا ایسے ڈھیلا جسم جیسے گوشت لٹک رہا ہوتا ہے ایسا نہیں تھا سوا البطن و صدر آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھا ایسا نہیں کہ سینہ آگے نکلا ہوتا ہے جیسے بعض لوگوں کا یا بعضوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے بالکل برابر بعید ما بین المنکبین دونوں کندھوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ زیادہ تھا بہت کمزور انسان جیسے ہوتا ہے ایسے نہیں تھا بلکہ فاصلہ زیادہ تھا زخم القرادیس اور آپ کی جو ہڈیاں تھیں وہ انتہائی مضبوط تھی انور المتجرد آپ کا جسم مبارک بالکل نورانی جسم تھا اور بالوں سے بالکل خالی تھا بہت زیادہ جیسے انسانوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں عام طور پر ایسے بال نہیں تھے موصولوں ما بین اللبہ سرا بشار یجری کل خط آپ کے یہاں گردن سے لے کر ناف تک ایک باریک بالوں کی لکیر تھی جیسے ایسے خط کھینچا جاتا آرین آری صدی و البتن ممبا سے وا اس کے علاوہ سینہ مبارک پیٹ مبارک اور اس پر بال نہیں تھے بالکل یہ حصہ بالوں سے خالی تھا یہاں سے یہاں تک بال تھے اشعر الزراعین و کے بین البتہ آپ کے بازوؤں پر کچھ ہلکے سے بال تھے والمن کے بین کندھوں پر اور وعال صدر اور سینے کے اوپر والے حصے پر کچھ ہلکے سے بال تھے طویل الزندئین اور اقال اصلاۃ وسلام کے جو بازو تھے یہ لمبے تھے رحب الراحہ آپ کی ہتیلیاں یہ کشادہ تھیں شتنقفین و والقدمین اور آپ کے ہتھیلی مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے ایسے خالی جیسے ہوتا ہے ایسے نہیں تھے بھرے ہوئے تھے سائل الاطراف آپ کے انگلیاں مبارک قدرے لمبی تھی خمسان الخمسین اور پاؤں مبارک میں درمیان سے ہلکے سے اٹھے ہوئے تھے جیسے پاؤں کا تلوہ بیچ سے ہلکا سا اٹھا ہوتا مسح القدمین پاؤں بالکل ملائم تھے عنہم الماء کہ پانی اوپر سے نیچے بالکل چلا جاتا تھا ازا زالا ظالا کلان کہ جب پانی ڈالا جائے تو بالکل فوراً نیچے چلا جاتا تھا اتنے ملائم تھے آپ کے پاؤں مبارک یخ وی ہون آپ پاؤں مبارک اٹھاتے تھے وہ مضبوطی کے ساتھ اور آہستہ چلتے تھے آپ کے پاؤں باغ جب آپ اٹھاتے تھے تو آپ مضبوطی کے ساتھ ایسے پاؤں گھسٹ گھسٹ جیسے انسان باز چلتے ہیں ایسے نہیں مضبوطی کے ساتھ پاؤں اٹھاتے تھے آپ اور جھڑک کر چلتے تھے اور آپ آہستہ آہستہ چلتے تھے ویمشی ہونن زری المشیا آپ چلتے آہستہ تھے لیکن وہ آہستہ چلنا بھی تیز ہوتا تھا یہ آپ کا معجزہ تھا زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی تھی صابہ فرماتے ہیں کہ آپ آرام سے چل رہے ہوتے تھے ہمیں آپ کے ساتھ جلدی چلنا پڑتا تھا ادا کا ان نما سبب آپ جب چلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ادا التفا جمیان اور جب آپ کسی کی طرف دیکھتے تھے تو پورا التفات کرتے تھے پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے ایسا نہیں کہ انسان سیدھا ہو ایسے اس طرح مڑ کے ہلکا سا دیکھ لے پورا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اقالی علیہ تو اسلام وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک شخص پر پوری شفقت فرماتے تھے خافذ و طرف آپ کی نگاہ مبارک وہ نیچے ہوتی تھی آنکھیں آپ کی چھکی ہوتی تھی اور نیچے دیکھ کر آپ اکثر چلا کرتے تھے نغرح الل اور اکثر من میں نغر ہیما آپ کی زمین کی طرف نگاہ یا آسمان کی طرف نگاہ سے زیادہ ہوتی اکثر آپ زمین کی طرف دیکھتے کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے المنی یا اردو مینا اب سارے مومنوں کو فرما دیجیے کہ نگاہ نیچی رکھیں تو آپ کی عادت مبارکب یہ تھی کہ اکثر آپ کی نگاہ مبارک نیچے ہوتی تھی جل نظر الملاحظہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی اکثر یا آپ بس ملاحظہ ہلکا سا آپ وہ شروع و, شر و حیا کی وجہ سے آپ آنکھ کے بالکل گوشہ چشم سے آپ دیکھتے تھے ایسے آنکھ بھر کے نہ دیکھتے تھے کسی کو حیا کی وجہ سے معمولی سی آپ ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے گوشہ چشم سے یسوق و صابہو صاحبہ کرام کو اپنے آگے چلاتے تھے یعنی آپ آگے چل رہے ہو صحابہ پیچھے چل رہے ہو یہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا آپ کے اندر آجی بہت زیادہ تھی اس عجزی کی وجہ سے آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ صحابہ آگے چلیں آپ پیچھے چل وی اب دلقیب السلام اور جو انسان بھی ملتا آپ سلام میں اسے پہل فرماتے تھے اور ایسے بڑی فضیلت کی بات ہے البادیو السلام بریو من القبر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سلام میں دوسرے سے پہل کرے آق علیہ صلاطلام کا فرمان ہے کہ جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بریے تو آخ عصلاۃ السلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ جس سے بھی آپ ملاقات فرماتے آپ سلام میں پہل فرماتے تھے یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمائی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو محفوظ فرمایا اور امت تک پہنچایا اس کے اندر ایک ایک چیز امت تک پہنچائی اگلی حدیث نمبر آٹھ ہے سیدنا جابر ابن سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی الفم اقال اثلا تو السلام کا منہ مبارک کشادہ تھا بہت تنگ منہ نہیں کشادہ منہ تھا اشک العین آپ کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی جیسے آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے سفیدی کے اندر ہلکی سی سرخی تھی منحوس العقب اور آپ کی ایڑی مبارک میں گوشت بہت کم تھا اس میں تین چیزیں ارشاد فروغ ایک آپ کا منہ مبارک کشادہ تھا اس کشادہ ہونے میں ظاہری کشادگی بھی مراد ہے اور فصاحت بلاغت بھی مراد یاقار اثرات وسلام کی زبان بہت زیادہ فسی تھی کہ آپ ایک ایک لفظ میں آپ نے بہت زیادہ مضامین بیان فرمائے بلکہ احادیث آپ کی کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ایک حدیث سے درجنوں مسائل وہ نکلتے ہیں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بعد میں امت نے اس سے درجنوں مسائل وہ ثابت کیے تو یہ اقالی صلاحات وسلام کی فصاحت بلاغت تھی اگلی حدیث بھی سیدنا جابر بن ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر نو ہے اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے اور سابۂ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق و محبت تھا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے عن جابر بن ثمورا سیدنا جابر بن ثمورا رضی اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن رات کے اندر دیکھا چودویں کی رات تھی آسمان میں بالکل روشنی تھی وہ علیہ اللہ اور آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور یہ سرخ جوڑا وہی جس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایک وہ سرخ لباس ہوتا ہے جو خالص عورتوں والا ہے ایک سرخ ہے جو ہلکا سا سرخی مائل دھاری دار ہو جو مردوں کا سرخ ہوتا ہے جس میں سرخ سفید یا ہلکا سرخ پن ہوتا ہے وہ آپ پہنتے تھے آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا فجال تو ان اور میں آپ کو مسلسل دیکھ رہا تھا ویل القمر اور چاند کو دیکھ رہا پھر میں آپ کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا پھر چاند کو فلاں ہوا القمر تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرانور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت یہ تشوی چونکہ زائدہ زائد سامنے نظر آنے والی چیزوں میں ہمیں چاند سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے ورنہ چاند کو کیا نسبت بصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرض برائے اپنے آذم رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے سوال کیا حدیث نمبر دس اکان اوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا لا بل مثلا کمر نہیں بلکہ چاند کی طرح تلوار کی طرح, طرح بالکل صاف اور وہ تو آپ نے فرمین چاند چاند کی طرح تھا تلوار کی طرح نہیں تھا چسبی تلوار کے ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھی چاند کی طرح روشن تھا تلوار تو خالص ایسے سفید ہوتی ہے چاندی کی ہوتی ہے عام طور پر یا لوہے کی لیکن اس میں نو... آپ کا چہرہ انور میں نور تھا اور نورانی چہرہ تھا اور وہ بالکل چاند کی طرح تھا حدیث نمبر گیارہ ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سفید تھا کا انما سی گا گویا کے چاندی سے آپ کو ڈھال کے بنایا گیا یعنی ایسا سفید تھا کہ آپ کا جسم مبارک گویا کے چاندی سے بنا ہوا ہے چاندی انتہائی سفید ہوتی رجل الشار اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ ہلکے سے گھونگری تھے ہلکے سے مڑے ہوئے تھے حدیث نمبر بارہ ہے ان جابر ابن عبد اللہ اللہ تعالیٰ ہو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء ان کے واقعات بیان فرمائے اور فرمایا کہ اور علی الانبیاء میرے سامنے انبیاء کرام پیش کیے گئے میں نے کرام کو دیکھا حتموسی علیہ السّلام کو حتیسہ علیہ السلام کو حتی, حتی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ السلام غرب من رجال کا من رجال شنوع مس علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کمزور ذرا دبلے جسم والے تھے جسم مبارک کچھ پتلا تھا کانح من رجال شنوع جیسے یمن کا ایک قبیلہ شنوع ہے اس کے لوگ پتلے ہوتے ہیں اس طرح کچھ پتلا جسم مبارک تھا سیدنا نام علیہ سلاۃ وسلام ورائی تو عیسیٰ بن مریم میں نے عطیسیٰ بن مریم کو دیکھا فیضہ اقرب مان رائی تو بھی ان کے جو سب سے مشابۂ شخص میں نے دیکھا ہے وہ عروا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عروہ بن مسعود اور عبیث علیہ السلط و السلام کی شکل مبارک ملتی وراحی تو ابراہیم علیہ السلام اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا فعدہ اقرب عمان رائی تو بھی ان کے قریب ترین مشاب شخص جو مجھے ملا ہے وہ صاحب و وہ تمہارے صاحب ہیں یعنی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلات و السلام کے یعنی نفس الکریمہ راوی نے تشریح کی کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلات و السلام کے قریب تھا وراحیت جبریل علیہ السلام اور میں نے حضرت جبریل کو دیکھا فیضہ اقرب و من راحیت و بھی ان کے سب سے زیادہ مشابه شخص جو میں نے دیکھا وہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ دحیہ بن کلبی دہیا بن خلیفہ الکلبی ہیں جبریل امین علیہ وسلام اکثر ان کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے حدیث نمبر تیرہ ہے حضرت ابو توفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو توفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بالکل آخر آخر میں جن کا انتقال ہوا یہ حدیث جب انہوں نے بیان فرمائی تو فرمانے لگے کہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وما بقیہ اب زمین کے اوپر کوئی اور شخص باقی نہیں رہا جس نے آپ کو دیکھا ہو میرے علاوہ چونکہ صحابہ میں بالکل آخر آخر میں فوت ہونے والے فرماتے ہیں کہ اب زمین پر کوئی اور شخص باقی نہیں رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو تو ان کے شاگرد سعید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا صرف ہولی آپ اقلیۃ وسلام کا ہولیہ مبارک بیان فرمائے تو فرمائے کان اب یا ملیح مقصدہ بس انہوں نے تین لفظ اشاعت فرمائے فرمائے کان ابیابا اقال اصلاۃ والسلام کا چہرہ انور بالکل سفید تھا اور ملیحا ملاحت کے ساتھ یعنی ہلکا سا سرخی مائل سفیدی تھی اور مقصد آپ کا جسم مبارک اعتدال کے ساتھ تھا ہر چیز بالکل صحیح اعتدال کے ساتھ بنائی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سب سے آخر میں جو حدیث نقل کی ہے وہ چودویں حدیث ہے اور اس پر جا کر یہ باب ختم ہوتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین کہ آپ کے دندان مبارک میں کچھ فاصلہ تھا اذا تک جب آپ بات فرماتے رویہ کنور ایک نور دیکھا جاتا تھا یخر و جم بینی سنایا ہو جو آپ کے دندان مبارک سے نکلتا تھا تو اس میں آپ کے دندان مبارک کا تذکرہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ بالکل سفید اور نور کی طرح روشن تھے اور جب آپ بات فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے نور نکل رہا یہ حضرات صابۂ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو امت تک آپ کا حلیہ مبارک پہنچایا اس کی تقریباً یہ چودہ حادیث کے اندر امام تر مزیر اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا اور یہ بات شروع میں بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ظاہر ہے انسان کا حسن بیان کرنا یہ کوئی بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے اخال اصلاۃ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی ادرا صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو اپنے طور پر جس طرح انہوں نے سمجھا وہ امت تک پہنچا دیا اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت طافرمائے واخر الدوان علی الحمد للہ رب در